الحمد اللہ اما بعد شاء انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا ویسا کہ تو آپ لوگ بتایا گیا کہ ہر جمعے کو ہونے چاہیے اور ہر جمعے کو انشاءاللہ ہوگا عشہ لیکن آج کے دن صرف خاص انشاءاللہ جمعرات کے دن کریں گے کیونکہ کل مجھے کہیں اور درس دینا ہے اور وہ بھی بہت ہی مہم درس ہے اچانک وہ موضوع اوقاف کی طرف سے آیا ہے اور حکم نے آیا ہے اس لیے کل میں نے مناسب یہ سمجھا کہ کل کے درس جو ہونے والا تھا اس مسجد میں آج ہی میں کر لوں اور آج کے درس میں انشاءاللہ جیسا کہ عقیدے کے ہی درس ہوگا اور جیسا کہ بتایا گیا کہ انشاءاللہ اس ہفتے میں جس موضوع کے تحت بات کریں گے وہ شہادتین کے متعلق اور شہادتین کے مطلب کیا ہے اور اس کا احکام کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کے شروع کیا ہے اور اس کے نواقض کیا ہے پچھلے دو درس میں پہلے درس میں عقیدہ کی اہمیت کے بارے میں بات اس میں کیا گیا ہے اور پچھلے درس میں توحید کی اہمیت اور توحید کے اقسام بیان کیا گیا ہے بتا گیا کہ ایک قسم توحید الربوبیہ ہے دوسرے قسم توحید الوہیہ اور تیسرے توحید اسماع آج جو شہادتین کے متعلق جو بات کی جائے گی اس کے زیادہ تر تعلق توحید الوہیت سے ہے توحید الوہیت کے مطلب کیا ہے نہیں شہادتین کے مطلب کیا ہے شہادتین یہ بہت ہی اہم دو چیز ہے اور یہی دونوں چیزوں سے انسان مسلمان ہوتا ہے اور یہی دو کلمہ اگر انسان انکار کر دیتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہی دو کلمہ کی وجہ سے انسان جنتی بنتا ہے اور یہی دو کلمے کی وجہ سے انسان جہنمی بھی بچ سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں شہادتین کے مطلب کیا ہے عربی میں شہادتان کہتے ہیں شہادت ایک کو کہتے ہیں اور مصنف اگر دو ہو جائے تو اس کو شہادتان یا شہادتین کہتے ہیں شہادا کے مطلب گواہی گواہی دینا تو یہ دو گواہی اور یہ دو کلمہ جو گواہی دینی چاہیے اور دونوں کلمہ گواہی دینے سے انسان جنتی بن جاتا ہے یہ دونوں کلمہ کیا ہے اسلام میں یہ دو اہم کلمہ ہے اور یہ دونوں دو کلمہ جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے اس کو کہتے ہیں شہادتان جس کو کہتے ہیں اشد اللہ ان محمد رسول اللہ یا تو اشہد ان محمد عبدو اور یہ دو کلمہ کے ذریعے سے یہ دو کلمہ اسی ہیں کہ اگر کوئی انسان دل سے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے تو پھر وہ جنتی ضرور بنے گا اور اس کی دنیا میں مال اور اس کی ساری چیزیں حلال حرام ہو جاتی ہے یعنی کسی اس کو قتل کرنا اس کے مال چھیننا یہ حرام ہو جاتا ہے اور اگر یہ دو کلیمائیں کو انکار کرتا ہے اور وہ کافر ہی رہ جاتا ہے تو وہ اس کے حلال ادم ہو جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ دونوں کلیمے کے مطلب کیا ہے اور اس کے ارکان کیا ہے اس کے تقاضا کیا, کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور شروع کیا ہے اور اس کے نواقص کیا ہے میں مختصر انداز سے ذکر کروں گا کیونکہ موضوع تو ویسے لمبا ہے لیکن چونکہ یہ مواضی جو عموماً چھیڑا جائے گا اور بتایا جائے گا اکثر دوسرے دروس میں یہ شہادتیں دونوں گواہی کے کلما دونوں شہادت کوالی کلما اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی پہلے فضیلت میں ذکر کرتا ہوں پھر اس کے معنی اور مطلب اور اس کے تقاضے اور اس کے فضا اس کے شروط یہ بعد میں ذکر کریں گے شہادتیں کہ اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد محمدن رسول اللہ یا اشد الحمدن ابدل اس کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں لیکن میں چار صرف فضیلت ذکر کر کے آگے انشاءاللہ گا سب سے پہلا یہ ہے کہ اسلام میں یہ سب سے عظیم کلمہ ہے سب سے بھاری کلمہ ہے اور جیسا کہ ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے اول کلمہ یہی ہے کیونکہ یہ سب سے بھاری ہے اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے بھاری کلمہ یہی ہوگی سارے اعمال اس کے بھی اس کے بھی وزن ہے اور اس کی بھی اہمیت ہے لیکن سب سے اہم دو کلمہ یہی ہے اگر کوئی انسان گواہی دیتا ارشد اللہ الَََ اللہ تو ارشد محمد رسول اللہ کہتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا اور صحیح طریقے سے تو سمجھو وہ خیر پر باقی ہے اور وہ حقیقت میں وہ ایک عظیم چیز اس کے دل میں ہے جو اوروں کے پاس نہیں ہے اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہتے ہیں کہ اول ما جی وین المکلب کہ انسان مکلف پر سب سے پہلے یہی کلیما واجب ہے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو یہ بار بار یہ اقرار کرنا چاہیے اور یہ الفاظ اور یہ شہادتیں کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اگر کوئی نئے مسلمان ہوتا ہے کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کلمہ جو اس کو سکھایا جاتی ہے کون سی چیز ہے یہی سکھائیں گے کہ تم پہلے ارشد اللہ و ان محمد رسول پڑھو اگر یہ دل سے پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہوگئے اور پھر وہ کافر کفر کی طرف اگر نوٹ آتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے اور وہ اس کو سزا دینی چاہیے لیکن اگر وہ دل سے قرار کرتا ہے اور شہادتیں پڑھ لیتا ہے تو پھر یہ مسلمان ہو گئے اور یہ سب سے اہم کلیما ہے کیا دلیل ہے کہ یہی سب سے اہم کلیمہ ہے اللہ سلخان لا تعالیٰ پرمات اللہ کہ اللہ کے رسول آپ جانو اور یہ آپ پہچانو اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحت نہیں بلکہ دعوت دینے میں سب سے اہم کلمہ یہی ہے داعی لوگ جو دعوت کرتے ہیں لوگوں کو دین سکھاتے ہیں یہ فقا اور تشریح اور تفسیر اور ہر چیز سے ضروری سال ہم لوگ پہلے توحید سکھائے جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا کہ اگر کسی کے توحید کسی کے تعقیدہ غلط ہے تو اس کے سارا اعمال بھی غلط ہوں گے اسی لیے حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول حضرت معاد بن جبل کو جب ان کو دعوت کے لیے یمن کی طرف ان کو بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی ہے نصیحت دی ہے کہ آپ عیسائی اہل کتاب یعنی نسرانی اور کرشچین یعنی عیسائی لوگ کے پاس جائیں گے آپ سب سے پہلے ان لوگ کو یہ بتاؤ کہ اشد اللہ الہ اللہ وہ محمد الرسول اللہ سب سے پہلے یہی کلمہ سکھاؤ پھر اگر وہ لوگ اس کو مان لیتے ہیں تو اس کے بعد بتاؤ آپ کہ ان لوگ پر پانچ وقت نماز پڑھنا واجب ہے پھر اگر وہ کر لیتے ہیں تو زکوۃ بھی بتاؤ یعنی سب سے اہم جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ آپ یہ توحید کی کلمات سکھاؤ تاکہ وہ محد اور مومن بن جائے تیسری پذیرت یہ ہے کہ اگر کوئی اشد اللہ, اللہ اور محمد رسول کہہ دیتا ہے اگرچہ وہ زبان سے صرف کہتا ہے تو دنیا کے معاملات میں وہ اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا اور اس کے خون اور اس کا مال اور اس کی عزت باقی ہو رہے گی تمام مسلمانوں کی طرح اس کی حفاظت کی جائے گی کیا دلیل ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج کو جہاد کے لیے بھیجا تھا تو ایک حضرت اسامہ زید اس وقت نوجوان تھے تو کہتے ہیں کہ وہ جب لڑائی کے میدان پہ لڑائی کرنے لگے اور قتال کا جہاد کر رہے تھے تو ایک آدمی کو اس نے پیچھا کیا اور یہ آدمی اتنا مضبوط ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرتے جا رہا تھا لیکن جب حضرت اسامہ ان کے پیچھے کی ہیں اور وہ جب دیکھا کہ ابھی ہم نے ہم کو قتل کیا جائے گا اور بلکہ گر گئے تو قد جب یہ تلوار اٹھائے ماننے کے لیے تو ارشد اللہ, اللہ اس نے پڑھ لی حالانکہ ابھی قتل کر رہے تھے مسلمانوں کو تو اس کے بعد اس نے قتل کر دی صحابہ کرام ناراض ہو گئے کہ آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا یہ جب لفظ کلیما پڑھ لی ہے تو آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا تو کہنے لگے وہ تو تلوار کے ڈر سے اس نے کہہ دی ہے اس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے یہ صرف زبان سے اس طرح کہہ دی تاکہ قتل سے بچے ابھی دیکھو اس کا حال کیا تھا کہ لوگوں قتل کرتے تھے تو جب صاحب کرام اللہ کے رسول کے پاس لوٹ کر کھائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا اللہ کے رسول نے اس لڑائے میں اس جہاد میں اس موقع پر اللہ کے رسول نہیں تھے جب واپس آئے تو حضرت اسامہ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کلام نے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اسامہ تو نے اس کو قتل کر دی ہے حالانکہ وہ شہادت کی کلمہ پڑھ چکے تھے تو کہتے اللہ کے رسول وہ تلوار کے ڈر سے صرف اس نے شہادت کی کلمہ پڑھ لی ہے تو اللہ کے رسول بار بار یہ کہتے تھے کہ تو نے اسی حالت میں قتل کر دیا حالانکہ وہ شہادت پڑھ لی ہے تو بار بار یہی جواب دیتے کہ اے حضرت اسامہ کہ اللہ کے رسول وہ خوف سے صرف مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول ناراض ہو کر کہنے لگے کہ اپ کو اس کو دل کو آپ چیر کے اس کو دیکھ لیتے کہ وہ خوف سے محبت میں یا کسی اور وجہ سے اس نے کہہ دی یعنی اللہ کے رسول کے یہی کہنا تھا جب اس نے کہہ دی ہے چاہے وہ جھوٹ موٹ کہہ دی ہے تو پھر اپ کو قتل نہیں چاہیے تھا اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یعنی تمنا کرنے لگے کہ میں نے اتنے تمنا کی ہے کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا اور اس سے پہلے ہم مسلمان نہ ہوتے اتنا بھاری کلمہ اللہ کے رسولہ نے سنا دی کہ آپ نے غلط کام کی ہے حالانکہ اسامہ نزید اللہ کے رسول کے محبوب بندے صحابی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علّم سے زیادہ محبت کرتے تھے لیکن یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی شہادتیں پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو قتل نہیں کر سکتے آج کل جہاں بھی مسلمانوں کو دیکھا جہاں بھی جا جاتا ہے کہ بلا مسلمانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے کہیں بھی مرتد کر کے یا کسی بھی طریقے سے پمپ سے ان کو اڑایا جاتا ہے کہتے مرتد ہے یہ کرتے وہ کرتے کہیں گے غلط ہے اگر کوئی لا الہ اللہ کہہ دی تو ہم لوگ کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو مومن ہی مسلمان ہی سمجھیں گے لیکن اگر وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے اس کا معاملہ قیامت کے دن اللہ حساب کریں گے اللہ ہم لوگوں کو اس لیے دن دنیا میں بھیجا کہ آپ سب کو حساب کتاب کرو کہ یہ مسلمان ہے یہ موحد ہے یہ غیر موحد ہے نہیں یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے اگر کوئی کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں اشہد اللہ علیہ اللہ پڑھ لی تو وہ ہم لوگ کے نزدیک مسلمان ہی رہے گا اور اس کے جو دلی کے مسائل دل کے مسائل اور حقیقت یہ اللہ کو پتا ہے اسی طرح یہ اشہادتیں کے پڑھنے سے انسان قیامت کے دن اگر دل سے پڑھتا تو انسان جہنم سے بچ جاتا ہے اور جہنم اس پر حرام کیا جاتا ہے اگرچہ اس نے کتنا کبیرا گنا کی یعنی اگر کوئی انسان استقلا زینہ بھی کرتا ہے شراب بھی پیتا ہے ساری برائیاں کرتا ہے لیکن توحید میں اور شہادتین کی کلمہ پڑھتا رہتا ہے اور اس کے عقیدہ اللہ پر صحیح مضبوط ہے شہادتین کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اگر مرتا ہے تو جہنم کی مستحق تو بنے گا کئی سال تک تو جہنم میں پڑا رہے گا لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کے ذرے کے برابر ایمان بھی دل میں ہے اسی لیے اس کے اس کو اللہ, اللہ قیامت کے دن بعد میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے حدیث اس میں کہ ایک ہے اللہ کے رسول الفرماتے اللہ الہ الا اللہ اللہ محمد ال رسول اللہ حرم اللہ علیہ عبادت کی روایت ہے مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے کے جس نے اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم حرام ہے اور ابو ریہ اور دوسری حدیثوں میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سخان اس کو جنت میں داخل کریں گے کتنا بھی وہ کوتاحیاں کی ہے کیے پھر بھی وہ جنت ضرور بنے گا یعنی عذاب حاصل کرنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا کیونکہ وہ شہادتین کو پڑھتا ہے اب یہ تقریباً شہادتین کے اہم الفضائل ہے اب یہ فضائل حاصل کرنے کے لیے ایسے نہیں کہ انسان جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور اس کے ساتھ جو بھی کرو وہ جائز ہے نہیں بہت سے لوگ اشد اللہ ارشد محمد رسول ڈیلی 500 بار پڑھتے ہیں لیکن ڈیلی 500 بار اس کے خلاف بھی عمل کرتے ہیں اشد اللہ الہ الا اللہ کوئی پڑھتا ہے اور آپ دیکھو کہ قبر کے پاس وہ بیٹھا رہتا ہے وہ تواب کرتا رہتا ہے یا وہ کسی میت کے لیے ذبح کرتا ہے تو یہ کے خلاف عمل کی اسی لیے یہ عمل یہ شہادتیں اس کے لیے پڑھنا یہ مناسب نہیں یعنی فائدہ یہ نہیں ہوگا یہاں سے مراد شہادتیں پڑھنے کے بعد اس کے کوئی خلاف عمل نہ کرو جیسا کہ ابھی بیان کریں گے تو شہادتین کے کلمات کے مطلب کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا شروط ہے اور اس کو نواق کیا ہے یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہیں کیونکہ ہم ہر ہم ہمی سے ہر ایک تو پڑھتا ہے اشرب اللہ رح اللہ لیکن بہت سے مسلمان لوگ پڑھنے والے یہ کلیمت پڑھنے والے پھر بھی اس کے خلاف عمل کرتے ہیں پڑھتے ہیں زبان سے لیکن عملا اس کے خلاف کرتے ہیں تو اس لیے یہ فائدہ نہیں رہ جاتا سے آئیے دیتے اشد اللہ الہ اللہ کے مطلب کیا ہے اشد الحمد رسول اللہ کے معنی کیا ہے اشہد اللہ الح اللہ و محمد رسول دو کلیمہ اس کو دو جملہ کہا جاتا ہے اشہد مطلب کہ میں گواہی دیتا ہوں ہر ایک مسلمان کہتا ہے اللہ الہ کے میں اشدو کے مطلب میں گواہی دیتا ہوں ان عربی میں اس کو حرف نصب کہتے ہیں ان اللہ لا کہ مطلب نہیں اللہ کے مطلب پچھلے درس میں بتایا گیا کہ معبود ہوتا ہے اشد اللہ کے الحا کے میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں یعنی کوئی معبود موجود نہیں اور یہاں علماء کہتے کہ ایک کلمہ مضبر ہے اور اس کا یہ ہے بحق کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں اہ اللہ, اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کے علاوہ یعنی علماء کہتے اللہ اللہ اللہ میں دو جزہ ہیں ایک جزو کہتے نفی اور دوسرا جزو کہتے اثبات نفی کا مطلب ہم لوگ شروع میں انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی لا الہ ہے کوئی معبود برحق نہیں یعنی کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے الا اللہ پھر اس کے بعد انکار کرنے کے بعد صرف ایک ہی چیز کو ثابت کرتے ہیں. کون ہے وہ اللہ سخان ہو تعالی کو یہ اس کے مثال یہ ہے کہ انسان کوئی چیز اگر ثابت کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ سا... پہلے یہ صاف سا... سا... دیتا ہے کہ ساری چیزیں غلط ہیں پھر جو ثابت کرنا چاہتا ہے اسی کو صرف سامنے لے کر آتا ہے تو اس لیے یہی کلیمتین یہ شہادت کے ہی مسئل ہیں اشہد اللہ الہ اللہ کے مومن کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود مستحق عبادت کے مستحق نہیں ہے اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ یعنی صرف اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عبادت کے مستحق ہے اور یہ کہتے ہیں یہ اس میں دو جزو ہیں اور دو رکن ہیں ایک کہتے نفی یعنی کار کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کیا جاتا ہے اشہد میں گواہی دیتا ہوں اور یہ میں گواہی دیتا ہوں ان محمد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ یہ اللہ سبحانہ و کے رسول ہے دیکھیے کلیما جو ہم لوگ پڑھتے ہیں شہادتین کے اس کے دو سیگا ہیں یعنی دو الفاظ ہیں ایک ہی ہے اشد اللہ علہ اللہ و اشد ان محمد رسول اور اکثر حدیثوں میں یہی آتا ہے دوسرا جو ثابت ہے اشد اللہ الہ و اشد الن محمد عبد ہوں و رسول دونوں صحیح ہے لیکن دوسرا جو میں نے ذکر کیا ہے اس میں زیادہ معنی ہے یعنی وہ پہلے والے سے زیادہ واضح اور زیادہ اس میں وضاحت ہے اللہ دوسرا یہ جو کہ ارشد محمد الرسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد یہ اللہ سبحان و تعالی کے رسول اور نبی ہے اور دوسرا جو میں نے ذکر کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد یہ اللہ کے بندہ اور رسول ہے تو دو چیز ثابت کرتے ہیں کیا ہے کہ ایک ہم لوگ ثابت کرتے کہ اللہ کے کی رسول کیا ہے رسول صرف نہیں بلکہ بندہ اور یہ ضروری ہے بندگی کے ثابت کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہمیت اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے آپ دیکھو کہ قرآن میں عموماً اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کل لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام صرف قرآن میں چار جگہ آیا ہے اور عموماً اللہ استعمال کرتے ہیں نبی رسول اور کبھی کبھی اور زیادہ تھا اب بہت زیادہ اللہ کیا استعمال کے کی استعمال کی عبد کے مطلب بندہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بہت ہی عزیز اور بہت بڑی صفت تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و کے بندے تھے اور اللہ کے رسول اس چیز میں فخر کرتے تھے اور بندہ ثابت کرنے کی دلی یہ فضیلت یہ ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بندہ ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ سے اللہ کے رتبت ان کو نہیں ملی کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول برابر ہیں یہ تو ظاہر ہے اللہ سخان و کے درجہ اولہ ہے اور اللہ کے رسول اس کے بعد ہے کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول نبی رسول اور بن کر آئے تھے اگر اللہ سبحانہ و نہیں چاہتے تو اللہ کے رسول نہیں بنتے اللہ کے رسول کے ساری فضیلتیں اور خوبیاں جو موجود ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی تو اس لیے ہم لوگ کو یہ ماننا چاہیے کہ ہمیشہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں بہت سے مسلمان لوگ اور یہ بتائیں گے بھی شاء کہ اللہ کے رسول اور اللہ کو برابر کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو چاہتے ہو جاتا ہے اور بہت ساری صفات جو اللہ کی خاص ہے وہ اللہ کے رسول کو دیا گیا حالانکہ غلط ہے سارے دونوں کو اللہ کے الگ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ ہے ہاں اللہ کے رسول کی دعوت یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی دعوت ہے لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول کی ذات میں بہت ہی فرق ہے دونوں الگ ہے اس لیے دونوں مساوی ہم لوگ کبھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ شہادتین کے معنیٰ ہے اور شہادتین کے مانا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے ہم لوگ جب یہ گواہی دیتے کہ اشد اللہ الہ اللہ اس کا مطلب کیا ہے ہم لوگ کبھی غور کیے کہ کی نہیں اشد اللہ, اللہ کی یہ ہے کہ ہم جب یہ گواہی دیتے ہیں تو ہم لوگ یہ مانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور الہ کے مطلب جیسا کہ بتایا گیا کہ مطلب کیا ہے معبود آپ دیکھو گے ہم لوگ کا جو تقریباً بچپن میں کچھ کتابوں میں سکھایا گیا اور پڑھا گیا اور دیکھا گیا ابھی تک کتابیں کتابوں میں ہیں لا الہ اللہ کے ترجمہ جیسا کہ پچھلے کیا گیا ہے کہ بہت سے کتابوں کیا لکھتے ہیں الا اللہ, مطلب اللہ یا لا موجود اللہ لا الا اللہ کہیں گے یہ اسی کا مطلب میں نہیں ہے غلط ہے کیونکہ اگر یہی صحیح ہوتا کہ لا الہ اللہ کے مطلب لا موجود اللہ تو کافی لوگ اقرار کرتے تھے کہ اللہ موجود ہے اور اقرار کرتے تھے کہ اللہ اللہ سبح محبود اللہ, اللہ سبحان و یہ رب ہے خالق ہے تو لیکن وہ لوگ جانتے تھے کہ الہ کے مطلب معبود ہے اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سلبحان و تعالیٰ صنع میں فرماتے کہ کافی لوگ تعجب میں کہہ رہے تھے اجعل الہ سارے کو ایک ہی معبود بنا دی ہے یہ تو تعجب کی بات ہے یعنی وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے مطلب معبود ہوتا ہے اسی لیے رسول جب ان لوگ سے کہا کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو تمہاری کامیابی ہوگی تم لوگ کہنے سے پیچھے وہ لوگ کہنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جانتے کہ لا الہ الا اللہ مطلب لا محبود اللہ یعنی عبادت کے سارے اقسام کے مستحق صرف اللہ تو لا الہ الا اللہ شد اللہ, اللہ کے تقاضے یہ ہے کہ ہم لوگ اس پر ایمان نہ ہے کہ اللہ سبحانہ اور کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے سارے قسم کی عبادات کس کے لیے ہونی چاہیے اللہ سبحانہ اور کے لیے چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے سجدہ ہو چاہے طواف ہو توسل ہو یہ مدد مانگنا یا کوئی چھوٹی چیز اگر انسان مانگتا ہے تو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے سجدہ کرنا طواف کرنا زبر کرنا نیاز کرنا ساری قسم کے عبادات صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اگر کوئی انسان یہ حق اللہ سبحان و کو تو دیتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی دیتا ہے تو کہیں گے یہ بندہ اشد و اللہ, اللہ کے خلاف عمل کی ہے اسی لیے اگر وہ زبان سے کہتا تو فائدہ نہیں اور آج کل مسلمانوں کا حال دیکھو درگاہوں میں یا آستانوں میں جا کے دیکھو کتنا لوگ اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیروں کو شریک مانتے ہیں تو یہ لوگ اگر اسی حالت کے مرتے ہیں تو جنت میں کبھی نہیں, نہیں جائیں گے کیوں کہیں گے کہ اشد اللہ اللہ پڑھی ہے اور حدیث میں آتا کہ جس نے پڑھ کر مرتا ہے تو وہ جنتی ہی کہیں گے یہاں سے مراد جو پڑھتا ہے اور اس کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اسی لیے اگر کوئی اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو جنت کے مستحق نہیں ہوا کیونکہ وہ اپنے آپ کو جھٹنا رہا ہے یعنی ایک چیز وہ کہتا ہے اور اپنے افعال سے اپنا آپ کو جھوٹا بنا رہا ہے تو یہ اشد اللہ کا تقاضا ہے اشد ال اب محمد ابد ہو رسول اب دیکھیے اشد الحمد رسول اللہ یا اشد ال محمد ابو رسول تقریباً دونوں ایک ہی ہے لیکن ابد ہو رسول یہ زیادہ اس میں زیادہ معنی ہے کیونکہ رسول اللہ ایک ہی چیز ثابت کرتے کہ اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول لیکن ابد ہو رسول جب کہتے تو دو چیز ثابت کرتے ہیں اور اس کے تقاضے ہم لوگ یہ مانتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں اللہ کے رسول اس لیے کیونکہ ان کو وحی نازل کیا گیا ہے اور لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے تاکہ تبلیغ کرے اور قیامت تک یہ رسول اس امت میں رسول نبی بنیں گے تو اس لیے رسول اللہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور دوسری بات اب بھی ماننا چاہیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں اللہ کے رسول کے ایسی صفات دیتے ہیں جو اللہ کی خاص صفات ہیں تو اس لیے اب کے مطلب علما کہتے ہیں ہاں یہ فائدہ ہے کہ مطلب کہ تم لوگ اللہ کے رسول کے شان میں غلو نہ کرو دیکھیے انشاءاللہ اللہ کے رسول کے حقوق اور کس طرح ایمان لانا چاہیے کیا کیا حقوق ہے انشاءاللہ خاص درج میں بیان کیا جائے گا لیکن اللہ کے رسول کے ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم لوگ یہ مانے کہ یہ اللہ کے رسول ایک انسان تھے یہ بھی کھاتے پیتے سوتے ہر چیز کی ان کی بھی حاجت تھی لیکن ہم لوگ اور ان اللہ کے رسول میں کیا فرق ہے صرف ایک ہی فرق ہے کیا ہے اللہ فرمات آپ اللہ کے رسول لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تم لوگ کی طرح ایک انسان ہوں فرق کیا ہے یو ہاٮٔ کہ اس پر نہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کے یہی اصل فرق ہے اور یہ فرق کی وجہ سے اللہ کے رسول کے شان اور منزلت اونچی ہو گئی کیا ہے کہ اللہ کے رسول نبی بن گئے تو اشحد ان محمد الرسول اللہ تک کا تقاضا یہ کہ ہم لوگ ایمان لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں بلکہ وہ ہم لوگ کی طرح انسان ہے دنیاوی مسائل پہ لیکن وہی اور عبادات میں اور ہر چیز میں ہم لوگ سے ہزار لاکھ بار افضل ہیں اور اللہ کے رسول کو رسالت دی گئی ہے نبی ہیں خاتم النبیین ہیں اور اس پر مکمل ایمان لانا چاہیے یہ اسی کے تقاضا ہے اور اسی پر یہ اس طرح ایمان لانا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ شہادتین کے کیا شروط ہے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنتی بننا چاہتا ہے تو یہ شہادتین کے شروط پر عمل کرے بہت سے لوگ تو شہادتیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے شروط کے خلاف عمل کرتے ہیں یا اس کے شروط پر عمل نہیں کرتے ہیں یہ تقریباً سات اہم شرط ہے اگر یہ سات شروط پر کوئی کر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ وہ موحد بنے گا اور جب بھی مرے گا تو جنتی ہے سب سے پہلے شرط علما کہتے ہیں العلم اور علم جہالت کے خلاف ہے العلم یعنی ہم لوگ یہ مانے یہ علم رکھنا چاہیے کہ الا اللہ, الہ اللہ اشد اللہ محمد رسول کے کی مطلب کیا ہے آج کر بہت سے مسلمانوں سے پوچھو عوام سے کہ آپ یہ دو, دو کلمے کے مطلب بتاؤ تو مکمل طریقے سے نہیں بتا پائے گا, کہے گا ہاں یہ یاد ہے یہ کامیابی ہے یہ کلمہ ہے پہلا کلمہ ہے یہ صحیح مطلب نہیں بتا سکتا اور جیسا کہ میں نے بتایا بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہی سارے آسمان کو پیدا کیے خالق رازق کے مطلب بتائیں گے حالانکہ غلط ہے علا مطلب معبود ہے تو پہلے شرط یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ کلیمتر کے معنی سمجھے اور علم رکھے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا, کیا اقسام ہے یہ سب جاننا چاہیے تو یہ پہلے کہتے ہیں العلم المنافی علی جہل یعنی جو جہالت کے منافی ہے کیا دلیل ہے اللہ فرماتے ہیں فعلن انہو لا الہ الا اللہ کہ آپ جانو کہ اللہ سبحانہ ہوتا کے علاوہ اور کوئی معبود پر حق نہیں اور اللہ فرماتے اللہ شہید ابلحق ہر جو حق بات کا اقرار کرے اور انہیں علم بھی ہو یعنی کلمتیں پڑھتا ہے اور اس کا مطلب بھی سمجھتا ہے آج کل ہم نے خود ہی دیکھا آپ لوگ بھی دیکھوں ہوں گے ہم لوگ کے ہندو لوگ مذاق میں جب کوئی کہتا ہے کہ اشد اللہ علیہ پڑھ لو تو مسلمان بن جاؤ گے تو ہم نے خود ہی سنا کہ بہت سے لوگ مذاق میں پڑھ لیتے ہیں تو یہ مزاح میں پڑھ لی ہے حالانکہ ان لوگ کو نہیں معلوم ہے تو پھر مسلمان وہ لوگ نہیں ہوئے تو اس لیے علم ہونا چاہیے یہ پہلا شرط ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے دوسرا شرط یہ ہے کہتے ہیں ایسے یقین جو شک کے منافی ہوں یعنی آپ علم رکھو کہ اللہ کا کے میں گواہ اللہ سبادر کے علاوہ کوئی کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ کے محمد اللہ کے رسول اور بندے یہ مانا ہے آپ اس معنی پر یقین رکھو اور یقین رکھنا ضروری ہے شک اگر کوئی کرتا ہے کبھی کبھی شیطان دل میں بیٹھاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے کچھ باتیں ڈالتا ہے تو یہ شک کرنا ایک کفر ہے اسی لیے قرآن کی آئے ہے اللہ فرماتے ہیں انم المنون الدین امن و بلّہ رسول تم ملم کہ حقیقت میں مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے کہ اللہ اللہ پر اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں کچھ بھی شک نہیں کرتے اگر کسی کے دل میں یہ شک ہے کہ اللہ صرف معبود یا عبادت کی مستحق کوئی اور ہو سکتا ہے تو یہ شک کرنا یہ بھی کفر ہے اسی لیے علم رکھنا دوسرے شرط یہ کہ یقین رکھنا چاہیے تیسرے شرط یہ ہے کہ ایسی قبولیت جو انکار کرنے کے منافع یعنی قبول کرنا چاہیے آپ کو یقین ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے لیکن دل میں قبول ہونا چاہیے تقبول ہونا چاہیے آپ کھلے دل سے اس کو آپ اس کو مانو اور اپنے دل میں اس کو بیٹھاؤ بہت سے لوگ آپ دیکھو گے کہ یہ لوگ قبول تو نہیں کرتے مسلمان ہیں کہتے ہاں میں سب کچھ پتا ہے اور بہت سے کفار مکئی ہی تھے اللہ ہیں قرآن میں کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری بات سب کچھ صحیح ہے اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ صحیح ہے لیکن چونکہ وہ لوگ دل میں قبول نہیں کی تو کافی ہی رہ گئے یعنی اگر کوئی ہندو ہوتے ہیں کتنا ہم لوگ بہت ہی سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ تو آخر میں کہتا ہاں تمہاری بات بالکل صحیح لگ رہا ہے مجھے یقین ہے کہ تمہاری بات صحیح ہے لیکن اب یہ مرحلہ رہے گا کہ وہ اپنے دل میں قبول نہیں کرتا ہے تو جب تک اس نے قبول نہیں کی ہے تو وہ کافر ہی رہ گئے یہی منافق لوگ تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں منافق لوگ تو زبان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور جہاں بھی جاتے تھے لیکن دل میں قبول نہیں کرتے تھے جب موقع ملتا تو اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی عمل کرتے تھے تو قبول کرنا یہ ضروری ہے نمبر نمبر چار چوتھا شرطیں ہیں کہتی تاب اور اطاعت یعنی ایسی تاب داری کرنا چاہیے جو نافرمانی ایسی تابع داری جو نافرمانی کے منافع ہو یعنی انسان قبول کرنے کے بعد اس کی تاب داری ہونی چاہیے تب آپ مسلمان ہوں ایک ہم لوگ آج کل بہت سے مسلمانوں کو دیکھیں گے کلیمتین تو پڑھتے ہیں اور یہ کلیمتین پر تو یقین رکھتے قبول ہے دل میں لیکن اس کے لیے اس کی طباہ تو نہیں کریں گے ارشد اللہ تو مانتے ہیں لیکن ان لوگ سارا عمل کیا ہے شہادت ان کے خلاف تو پھر تاب داری کیا فائدہ ہے جیسا کہ ہم نے ابھی مثال دی درگاہ والے درگاہیں والے جو جاتے ہیں وہ لوگ تو یقین رکھتے ہیں کلیمتین پر اور سب کچھ لیکن مکمل اتباع نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اللہ کے اور کوئی عبادت کی مستحق نہیں ہے لیکن جب نظب کرنا ہے تو کسی بابا کے نام سے کسی جب کوئی, چاہ یا کوئی عمل کرنا ہے تو کسی بابا کے نام سے تو یہ احتیاط تاب داری کے خلاف ہے تو یہ چوتھا شرط یہ ہے کہ تابع داری ہونی چاہیے اور اطاعت ہونی چاہیے پانچویں شرط یہ ہے کہتے ہیں الاخلاص مکمل اخلاص ہونی چاہیے یعنی انسان جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ یہ لوگ عبادت تو اللہ کی تو کرتے ہیں لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں تو اس لیے یہ لوگ مشرک ہی رہ گئے یعنی اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے کرتا ہے چاہے چھوٹی عبادت ہو رہا تو یہ خلاص نہیں کی ہے اس لیے وہ یہ کلیمتین کے خلاف اس نے عمل کی اور ایک شرط مفقود ہو گئے اس لیے اس کی توحید باطل ہے یعنی کہتے ہیں چھٹی شرط کیا ہے اخلاص اخلاص کا مطلب ہے عمل کو شرک کی تمام ملاوٹوں سے پاک اور صاف کرنا چاہیے اللہ کے رسول اللہ فرماتے متباع امر اللہ علی اب اللہ مخلص علہ الدین کہ ان لوگوں کو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ تو یہ پانچواں شرط ہے کہ وہ لوگ اخلاص کرے پانچواں شرط ہے چھٹا شرط یہ ہے سچائی ہونی چاہیے کہ انسان جب یہ شہادتیں پڑھتا ہے تو جیسا کہ بتایا گیا کہ علم کے ساتھ یقین کے ساتھ قبول بھی کرتا ہے دل میں اتبے داری بھی کرتا ہے اخلاق بھی کرتا ہے تو یہ بھی سچائی ہونی چاہیے کہ اس کا سارا عمل اس کے فعل اور اس کے عقیدے کے موافق ہو اور آج کے لیے یہی تقریباً اسی میں مثالیں سب ہوتی ہیں آپ دیکھو گے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کے ماننے والا ہوں اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن یہ زبان سے کہتا ہے اور دل سے یہ سوچتا ہے لیکن امنا دیکھو گے تو قسم اگر کھائے گا تو اللہ پر صرف نہیں بلکہ اپنے والدین یا کسی اور پر قسم کھاتا ہے تو یہ اگر کہ دل سے کچھ مانتا ہے اور زبان سے کچھ کہتا ہے لیکن اس کے اندر سچائی نہیں ہے اس کے اعمال اس کے افعال اور اقوال کے اس ٹکراؤ ہے اور آخری شرط یہ کہ محبت ہونی چاہیے اس کلمے سے یعنی سان جب یہ ارشد اللہ الہ اللہ پڑھتا ہے ارشد محمد رسول پڑھتا ہے تو اس اس سے محبت ہونی چاہیے اور دل لگنا چاہیے کہ انسان جب یہ کلیمتین سنتا ہے تو خوش ہونی چاہیے خوش ہونا چاہیے آج کل بہت سے مسلمان اور بہت سے بچے پورے دن گزر جاتا ہے ایک بار بھی اش کلی نہیں پڑھتے اور بلکہ بچوں کو کیا بڑوں کو پوچھو آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ نے پورے دن میں کتنا بار کلیمتین آپ نے پڑھی ہو سکتا ہے یہ آپ کوئی پڑھتا ہے اشد اللہ الا اللہ اشد اللہ محمدن۔ اڈو یا کسی اذکار میں اور اس میں زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے. نہیں انسان کو محبت کے ساتھ یہ الفاظ پڑھنا چاہیے شوق کے ساتھ یعنی جب آپ یہ الفاظ سنو تو آپ کے دل اس کے لیے تڑپنا چاہیے اور ہم لوگ یہ آج کل یہی حال ہو گئے کہ ہم لوگ یہ تشہد میں پڑھتے ہیں اور دل کہیں اور ہوتا ہے کہیں اور سوچتے ہیں پڑھتے رہتے کیونکہ یاد ہے لیکن اس کے متعلق ہم لوگ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں تو یہ تقریبا چھ شروع ہے یا سات شرط ہے اگر کوئی انسان یہ کلیمتین ساتوں شرط پر عمل کر کے یہ پڑھتا ہے تو وہ جنتی ضرور بنے گا اور مومن بنے گا یعنی وہ محبت کے ساتھ ایمان کے ساتھ علم رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کے بارے میں علم رکھتا ہے یقین بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے یہی حقوق ہے اس کو پورا عمل کرنا چاہیے قبول بھی کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے سچائی کے ساتھ اور اتباع بھی کرتا ہے تو یقیناً وہ جنتی ہے لیکن آج کل جیسا کہ بتایا گیا کہ اکثر مومن لوگ یہ تو قلمتیں تو پڑھتے ہیں لیکن نہ سچائی ہے نہ دل میں یقین ہے نہ بھروسہ ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سبحانہ و کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کے اپنے حاجات پوری کرتے ہیں تو یہ لوگ توحید کے خلاف عمل کر رہے ہیں اسی لیے وہ لوگ مکمل مومن نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ اپنے اپنے ایمان کو مضبوط کرائے یہ دو شروط بتا گئی اللہ کے رسول یہ شہادتین کے شروط ہے اس لیے انسان یہ چاروں پان یہ ساتوں شرط پر عمل کرنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں اب کیا ہے شہادتین کے ناقز یعنی انہیں کل عدم قرار دینے والے امور یعنی ہم ابھی میں شروع میں کہ ہم لوگ تو شہادتیں اکثر مسلمان پڑھتے ہیں لیکن مسلمان میں اکثریت ایسے ہیں کلمتین پڑھنے کے باوجود یہ کلمتین ان لوگ کو جہنم سے نہیں بچائے گی کیوں کیونکہ یہ لوگ پڑھتے ہیں شروط مکمل نہیں ہے اور بلکہ یہ کلیمتین کے خلاف بھی عمل کرتے ہیں یہ دونوں گواہی کے کلمہ شہادتین کے خلاف عمل کرتے ہیں اسی لیے اگر کوئی انسان یہ کلمتیں شہادتین کے تقاضے پر عمل کرتا ہے اور اسی کے مطابق تو جنتی ہے لیکن اگر کوئی ایسے حرکت کرتا ہے جو شہادتین کے خلاف ہے تو وہ کبھی یہ دونوں کلمہ اس کو ججات نہیں دے گی مثال کے طور پر ابھی تقریبا اس بھی تو بہت زیادہ علماء نے بہت زیادہ ذکر کی ہے یہ میں عموماً یہاں جلدی میں ذکر کروں گا تفصیل انشاءاللہ ہر ایک مسئلہ الگ الگ درس میں ہوگا آئیے دیکھتے کچھ ایسی چیزیں ذکر کریں گے جو توحید کے خلاف ہے بہت سے لوگ کہتے نہیں آپ جیسا کہ ہم لوگ کے یہاں جو ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب شرک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں آپ میں جو ساری آیتیں اللہ نے مشرکوں پر مشرکوں کو ذکر کی ہیں آپ مسلمانوں پہ کیوں اتارتے ہو کہیں گے اس کا سبب یہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جب مشرکوں کو ذکر کی ہیں تو یہاں صرف نہیں کہا کہ یہ مشرکوں کے لیے ہے اور مومن جو بھی کفر شرک کرے گا اس کے لیے چھوٹ ہی نہیں کہا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے اللہ نے اگر مشرقوں کو تنقید کی ہے تو اس کے مطلب نہیں کہ مومن اس سے بچ سکتے مومن اس سے دور ہے اور تیسری بات یہ ہے کہیں گے تمہاری غلط بات ہے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہیں گے قرآن وجیر ہم لوگ کے نزدیک سب سے بڑا مومن اور سب سے پکا مومن کون ہے کون ہے ہم لوگ کی اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پکا اور مومن اس امت میں نہیں ہو سکتا کتنا بھی ایمان لاؤ کتنا بھی عمل سال کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دس پرسنٹ بھی نہیں پہنچ سکو گے تو مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمت نہ کرو نہیں ہمت زیادہ کرو اس سے مطلب آپ زیادہ ہمت کرو لیکن یہ کہیں گے آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ ہو تعالی اللہ کے رسول سے ہی کہیے کہ اللہ کے رسول حا ہے اور تم سے پہلے رسولوں پر بھی لَئن أشرق سارے ضائع ہو جائیں گے تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول سے تو اللہ کے رسول مومن تھے پھر بھی اللہ نے اس کو یہی بتایا کہ شیر کرو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع تو اسی لیے ہم لوگ بھی کہیں گے آج کے بھی مسلمانوں میں اگر کوئی بھی شرک کرتا ہے یا شہادتین کے خلاف کوئی بھی عمل کرتا ہے تو یہ شہادتین اس کی اس کے لیے اس کو بچائیں گی نہیں کیونکہ انسان اس کے خلاف عمل کی ہے آئیے کچھ ذکر کریں گے جو تقریباً یہ شہادتین کے خلاف ہے اور جس کے وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اور اس کی شہادتین اس کے نفع میں بخشے گی سب سے پہلے علماء کہتے تھی شرک و شرک کرنے سے انسان چاہے دن میں ہزاروں بار شہادتین کے کی کلمہ پڑھ لے تو فائدہ نہیں انسان جب کہتا کہ لا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے لا کو معبود بر حق نہیں یہ تو کہتا ہے زبان سے لیکن یعنی عبادت کے مستحق صرف اللہ ہے اور جب اس کے عمل میں دیکھو تو اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک بناتا ہے تو یہ اپنے کلمے کے خلاف عمل کی اس لیے اس کے کلمے اس کے لیے فائدہ مند یعنی کلمہ اس کے لیے مفید نہیں ہے اور صرف متعلق اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے شر یعنی شر کی برائیاں اور شرک اقسام شرک کے اکبر شر کے اثر میں دونوں میں کیا فرق ہے یہ اگلے جمعے کو شعلہ ذکر کریں گے دوسری چیز اگر کوئی انسان چاہے جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے مقرر کر کے انہیں پکارے ان سے شفاعت طلب کرے اور ان پر بھروسہ کرے وہ بال کافر ہے یعنی اگر کوئی شہادتیں ان کے کلمہ بھی پڑتا ہے لیکن کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ رکھتا ہے جس کو پکارتا ہے کسی سلم کو کسی نبی کو کسی ولی کو بیچ میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہم اس کو پکاریں گے اس کے لیے سب کچھ کریں گے کیونکہ یہ میرے سارے اعمال اللہ تک پہنچائیں گے تو یہ بھی کفر کے ایک کام ہے لیکن اس میں آئے گا تفصیل تبسل اور شفاعت اور یہ کرنا یہ خاص درس میں انشاءاللہ آئے گا ہر ایک تقریبا اس میں اکثر یہ سراجی دیں گے کہ یہ کفر کے کام ہے اور اس سے بچنا چاہیے یعنی اگر کوئی یہ سمجھتے کفار مک کرتے تھے اللہ پرماتی کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بتوں کو اسی لیے صرف عبادت کرتے کیونکہ وہ لوگ اللہ کے یہاں ہم لوگ کو قریب پہنچائیں گے تو اللہ پرماتے کی یہ نہیں تو اسی لیے وہ لوگ کافر ہو گئے تو اگر کوئی انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ رکھتا ہے اور اسی کو پکارتا ہے تو شہادتیں اس کے لیے نفع بخش اس کے لیے یعنی مفید نہیں ہوگا اور اس کے لیے فائدہ نہیں ہوگا چاہے کتنا بھی بار پڑھے اللہ کے اگر یہ گناہ سے توبہ نہ کرے تیسرا یہ ہے کہتے ہیں جو شخص مشرکوں کو کافل نہ گردانے نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے آج کل بہت سے مسلمان میں سے یہ بہت سے لوگ ہیں خاص کر جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کافی لوگ گمراہی پر ہیں تو کیا کہتے ہیں کہتے نہیں نہیں نہیں کوئی گمراہ نہیں سب اپنا اپنا دین پر چلتے ہیں سب کے راستہ آخری اللہ تک پہنچتا ہے مسلمانوں بھی یہ کہتے ہیں کہنے والے ہیں ہم لوگ کی یہ عقیدہ اشد اللہ اللہ اللہ کے تقاضی ہیں علماء کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ قرار کریں کہ اس کا مطلب صحیح ہے اور اس کے ماں سب قاتل ہے باطل یعنی یہ قرار کریں کہ اللہ ہی عبادت کی مستحق ہے اور جو بھی شخص یہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے عقیدت یہ پکا ہونا چاہیے کہ وہ شخص گمراہ ہے جہنم کے مستحق ہے اللہ کے نزدیک مغزوب آدمی ہے اور اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے آج کے بہت سے مسلمان یہ کہتے بھائی آپ مسلمانوں اور غیر مسلموں کیوں پر کرتے ہیں اور مسلمانوں میں بہت ہیں جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں سب کے دھرم صحیح ہے سب اپنے اپنے عبادت اللہ کے اپنے مرضی سے کریں سارے لوگ جنتی جائیں گے کہیں گے یہ غلط ہے اسلام یہ دین آنے کے بعد سارے دین باطل اللہ فرماتے ہیں وَمَن غیر السلامی دینی قبر من کہ جو بھی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا تو اس سے قبول نہیں ہوگا تو اگر کوئی مسلمان شہادتیں پڑھتا ہے لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کافل لوگ بھی صحیح ہو سکتے ہیں یا ان لوگ کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا اور وہ لوگ نجات بھی پا سکتے ہیں تو یہ انسان کے دین میں خلل ہو گئے. اور وہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے توحید کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ناقص ہے اسی طرح جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے علاوہ کسی دوسرے کا طریقہ آپ وسلم کے طریقے سے زیادہ کامل ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے آج کل افسوس کے بعد بہت سے لوگ اس میں پڑے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ یہ سنت ہے یہ اللہ کے رسول کے فعل ہے اس طرح کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول اس طرح کی ہے تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں ہم لوگ کے علما تو یہ کہتے ہیں میرا مذہب تو یہ ہے اور اس طرح سراہک سنت تو بلکہ بہت سے لوگ مذاق میں اڑا کے رد کر دیتے ہیں تو یہ ختم یہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور یہ ہلاکت کے ایک سبب بھی ہو سکتا ہے یعنی انسان کو اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کی شریعت سے بہتر کسی اور نبی کسی اور عالم کی شریعت یا مذہب زیادہ بہتر ہے اور اس کو ماننا زیادہ افضل ہے تو یہ انسان کی دین اور عقیدہ خطرہ میں پڑ جاتا اور یہ علما میں اتفاق ہے لیکن مذہب والے کو یہ کہنا ہے کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے طریقہ یہ صحیح ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرا مذہبی یہ سنت سے قریب ہے تو یہ اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ عقیدے میں خلل ہے یہ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ غلطی غلطی پہ تو ہے کیونکہ اللہ کے رسول کے طریقہ دارت لینا چاہیے لیکن انسان آگ بند کر کے صرف مذہب پر عمل کرے اور حدیثوں کو ٹکرا یعنی ٹھکرائے اور وہاں پر گمراہی ہے اسی طرح نمبر پانچ یہ ہے کہتے جس شخص نے دین رسول میں سے کسی چیز کا یا اس کے ثواب یا اس کی سزا کا مذاق اڑایا تو وہ کافر ہے اور یہ مذاق اڑانے کا مسئلہ بھی آئے گا کہ اگر کوئی انسان اسلام پر یا اللہ سبحانہ و تعالی پر یا اللہ کے رسول علیہ وسلم پر یا قرآن کی آیتوں پر یا اللہ کے رسول کے حدیثوں پر اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ خطا اور وہ کافر ہو جاتا ہے بہت سے لوگ کہیں گے اکثر مسلمان تو اللہ پر تو نہ مذاق اڑاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے سنت پر مذاق اڑانے والے بہت ہیں اور مسلمانوں میں نمازیوں میں بھی خود میں خود میں خود ہی امام ہوں کسی مسجد میں امام جب کبھی کبھی سب بندی کے ہمیں دو تو مذاق اڑاتے ہیں تو بیچ میں سے آئے گا تو یہ حدیث کا ٹکڑا یہ مذاق کی نہیں بہت سے مسالی انسان کو جب کہو کہ اللہ کے رسول نے یہ عمل کی ہے کیونکہ پہلے بار سن رہا ہے تو مذاق بھی اڑانے لگتا ہے اور ہس ہس کے ٹال دیتا ہے یہ بھی خطرناک ہے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے مذاق اڑاتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر قرآن کے آیات پر یا اللہ رسول کے رسول کی تصویر بناتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی تنقید کر دیتا ہے جیسا کہ کچھ مسلمانوں میں ہے یا یہ کہتا ہے کہ اللہ قبان تعالی یہ غلط کی ہے یا کچھ اور بات اس طرح اعتراض کرتا ہے تو انسان کافر ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیت اور اس کے رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں تم بہانے نہ بناؤ یقیناً تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے یہ لوگ جو مذاق اڑائے اللہ کے رسول اور صحاب کرام پر اللہ نے آیت نازر کی تو تم لوگ کافر ہو گئے تو مذاق اڑانے سے شہادتیں کتنا بھی بار انسان پڑھتا ہے تو شہادتیں اس کے لیے بیکار ہیں اگر وہ شہادتیں پڑھتا تو اس کے مطابق عمل کرے کہ پوری تسلیم کرے اللہ اللہ کے رسول کے لیے اور اعتراض نہ کرے نہ مزہ اڑائے نمبر چھ یہ بھی ہے ساتھ ہے علماء جو ذکر کرتے ہیں کہ جادو کرنا جادو کی کسی بھی قسم کرنا یا کہانت کرنا نجومی جیسا کہ جو ہاتھ پڑھتے ہیں غیبی بتائے نجومی لوگ یا جو لوگ تغیب بتاتے ہیں یہ بھی کفر ہے اگر کوئی کتنا بھی لاکھوں بار شہادتیں پڑھے تو اس سے فائدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول وسلم سے ثابت ہے کہ یہ جادو کرنا یہ کفر ہے اور انشاءاللہ اللہ خاص جادو کے خاص مسائل ذکر کیا جائے گا کیوں کفر ہے اور اس کے جادوگروں کے کیا سزا ہے اور جادوگروں کے پاس جانے والا شخص چاہے وہ پوچھنے والا چاہے تصدیق کرے یا نہ کرے اس کے کیا گناہ ہیں یہ اللہ خاص درس میں اس کو وضاحت کیا جائے گا لیکن قرآن کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے اگر جادوگر شہادتیں پڑھتا ہے تو پھر کبھی اس کو نجات نہیں ملے گی کیونکہ وہ جادو گری کر رہا ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے پھر یہ قریمتیں اس کے لیے نفع بخش ہوگا نمبر آٹھ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مشرقوں کو ساتھ دیتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو ذلیل ہونے پر خوش ہوتا ہے تو وہ بھی کفر کی نشانی نفاق کی نشانی منافق لوگ ہی تھے مدینے میں جب یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے جاتے تھے جب کامیابی ملتی تھی تو خوش ہوتے تھے کہ الحمدللہ ہم لوگ بھی چلے گئے غنیمتیں ہم لوگ کو بھی مل گئیں لیکن جب ہار جاتے تھے اور مسلمانوں کو چوٹ لگتی تھی تو الٹی سیدھی باتیں بکتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم لوگ نے کہا کہ تم لوگ نہ جاؤ اور الٹی سیدھی باتیں بکتے ہیں اور جب مسلمان کبھی کبھی وہ لوگ شریک نہیں ہوتے مسلمان کو چوٹ لگتی تو خوش ہوتے تھے تو اس لیے آج بھی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مصیبت پر اگر خوش ہوتا اور کافروں کو مدد کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف تو وہ بھی کفر کی ایک قسم ہے اسی طرح نمبر نو یہ ہے کہ اگر اللہ کے دین سے اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ کے دین کو مکمل چھوڑ دیتا ہے نہ کبھی اللہ کے لیے کبھی عبادت نہیں کرتا ہے اور دیکھو کہ بہت سے مسلمان اس طرح ہیں کہ نام تو مسلمان ہے لیکن کبھی مسجد میں نہیں آتا ہے کبھی صدقات نہیں کرتا ہے کبھی اللہ کے لیے ذکر یاد نہیں کرتا ہے تو یہ مسلمان ہو سکتا ہے تو اگر یہ شخص مرتا اس حالت پہ تو اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے یہ کافر ہی مرے کیونکہ بتایا گیا کئی بار اور شروع پہلے درس میں کہ ایمان کے مطلب یہ کہ ہم لوگ دل سے قرار کرے زبان سے بھی اس کو اعلان کرے اور اسی کے مطابق عمل بھی کرے اگر کوئی انسان اقرار تو کرتا ہے دل سے لیکن نہ زبان سے اعلان کرتا ہے نہ اپنے اعمال کے مطابق تو وہ کیسے وہ جنتی بن سکتا ہے جو مکمل اعراض کرتا ہے تو وہ اور تکبر کرتا ہے تو وہ جہنم کے مستحق ہے یہ تقریباً نو چیزیں بتائیے نو ہے نمبر دس سے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے شریعت محمدی کی تبا سے باہر نکلنا اور اس کی پابندی سے آزاد ہونا جائز ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور آج کے لیے عموماً طریقے والے جو اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں لوگ فلاح طریقے پر چل رہے ہیں وہ لوگ اپنے آپ دیکھو گے ان لوگ کے جو بڑا امام ہوتا ہے جو شیخ طریقہ جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اللہ کے رسول کے دین کے خلاف عمل کرتا ہے اور جب کوئی اعتراض کرتا کہ نہیں میرے لیے جائز ہے اور بہت سے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے کہ یہ بابا کے لیے جائز ہے وہ تو کر سکتا ہم لوگ نہیں کر سکتے ہم لوگ عوام ہے لیکن یہ شیخ طریقہ یہ بڑا آدمی یہ قطب ہے یہ کر سکتا ہے تو اس طرح عقیدہ رکھنے والا اس امت میں کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کے شریعت کے خلاف کوئی عمل کرے ہاں کچھ پہلے امبیات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی شریعت الگ تھی حضرت خضر کی شریعت الگ تھی حضرت خضر علیہ السلاۃ السلام بھی صحیح ہے کہ نبی تھے ان کی شریعت الگ تھی ان کے واجب نہیں تھے حضرت موسی کے ساتھ کرے وہ الگ اپنے تھی دونوں کو الگ تھے حضرت ابراہیم علیہ حضرت آپ دیکھو ایک ہی وقت میں جیسا کہ حضرت لوت علی, صلی اللہ علی جیسا کہ ایک ہی وقت میں آپ دیکھو کہ کچھ انبیاء تھے جیسا کہ زکریا تھے اور یہاں حضرت عیسیٰ علی السلاۃ والسلام تھے دونوں کے الگ تھے شروع میں لیکن اس کے بعد حضرت ذکریہ اور ضبع کیا گیا ہے چلے گئے تو حضرت عیسیٰ ہی رہ گئے لیکن اس دین اور اللہ کے رسول کے دین میں کسی کے دین بھی کسی کے آدمی کے لیے کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے وہ اس کے خلاف عمل کرے یا پھر اس کے لیے الگ طریقے اختیار کرے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ سلاط والسلام جب اتریں گے آخری زمان میں قیامت سے پہلے اور عیسیٰ کے نزول اور اسی کے متعلق خاص رس ہوگا جب نازل ہوں گے تو وہ بھی اپنے شریعت پر عمل نہیں کریں گے کس کی شریعت پر عمل کریں گے قرآن کی شریعت پر اور اللہ کے رسول اسلم کی شریعت پر حضرت عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کے دین جب اللہ کے رسول کے دین آئے تو وہ وہ ختم ہو گئے تو انجیل بھی ختم اور اس کے شریعت بھی ختم ہوگی حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ صحیح نبی رہیں گے لیکن وہ اللہ کے رسول کے دین پر عمل کریں گے اور اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دین چلائیں اور اجازت نہیں رہے گی تو ہمت کیا اجازت کیونکہ وہ پابند رہیں گے تو اس امت کو اللہ کے رسول کے دین پر یعنی وہ لوگوں کو چلائیں گے تو اسے نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد سارے ادھیان یہ منسوخ ہو گئے تو یہ تقریباً نواقز ہے اگر کوئی انسان یہ دسوں پر اور اس کے علاوہ اور ہے اگر انسان شہادتیں پڑھنے کے باوجود یہ اس پر یہ, یہ غلطی کرتا ہے تو ایسی غلطی کے اللہ معاف نہیں کرتے ہیں ہاں وہ ماف ماف کہ کوئی شہادتیں پڑھتا ہے لیکن جیسا کہ اس کبھی سود کھایا کبھی زنا کی ہے رشوت کی ہے اس کے لیے تو سزا عذاب بہت ہی زیادہ ملے گا لیکن آخری مرحلہ یہ ہوگا کہ آخری میں ان کو جب وہ جہنم میں سڑ جائے گا تو اللہ ان کو جہنم سے نکال کر پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے اور جنتی لوگ ایسے لوگوں کے نام کیا رکھیں گے الجہنمی جہنمی لوگ یہ لوگ جنت میں جانے کے باوجود پھر بھی ان لوگ کے نام جہنمی ہوگا اور وہ لوگ جہنم میں سڑنے کے بعد اللہ ان لوگوں کو نکال کر جنت میں ایک ندی ہے اس میں خیر الحیات یا الحیات اس میں ڈالیں گے پھر اس کے بعد وہ کے بدن پھر مضبوط ہو جائے گا اگے جیسا کہ نباتات ہوں گے اور پھر وہ انہوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جو شہادتیں پڑھنے کے ساتھ کوئی ایسے شہادتین کے خلاف عمل نہیں کرتے ہیں یعنی کبیرہ گنا اگر ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ تو یہ شہادتین کے خلاف نہیں ہیں آخری میں جنت میں جائیں گے لیکن اگر کوئی شاہ شہادتیں پڑھتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کفر کے کام کرتا ہے تو پھر وہ جنت کبھی نہیں جائے گا بلکہ اللہ عثمان تو اس کے لیے جہن... جنت حرام کر دیتا ہے اور وہ جہنم میں ضرور ہمیشہ داخل ہوگا لیکن اگر کوئی انسان شہادتیں پڑھتا ہے اور پابند رہتا ہے تو پہلے ہی وہ جنت میں ان جائے گا اور ارد مقصد میں بھی خوش رہے گا اور جنت میں شروع میں داخل ہوگا یہ تقریبا شہادت کے متعلق یہ اہم باتیں ہیں اسی یہ مختصر انداز سے ذکر کیا گیا ہے ورنہ انشاءاللہ اللہ یہ جو مسائل ذکر کیا مسائل کچھ مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں یا اس کے والے درس بھی اگلے دروس میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ شاء گا خاص کر نواقص کے بارے میں یعنی yani وہ اعمال جو توحید کے خلاف ہے جس سے بچنا چاہیے کرنے سے انسان کے توحید یا تو مکمل ختم ہو جاتا ہے یا تو اس کے کچھ جزو ختم ہو جاتا ہے کس طرح بچنا چاہیے اور کون کیوں غلط ہے یہ ان خاص درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اللہ سے دعا کہ اللہ فلطہ ہمیشہ ہم لوگ کو توحید اور کلمہ پڑھنے والے بنائے اور اس پر پابندی کرنے کے توفیق دے اور شرک اور خرافہ سے ہم لوگ کو دور رکھے صلی اللہ عالیہ محمد اعلیٰ اجمعین